اب یہ سارے حقائق بازے کرنے کے بعد اب پکارا جا رہا ہے سابق علا مخرت ربکم مسابقت کرو ایک دوسرے سے آگے نکلو بھاگو دوڑو جیسے تم دنیا میں مسابقت کر رہے ہو اس کے ہاں یہ آ میرے ہاں کیوں نہ ہو اس کے ہاں اتنا بڑا ٹی وی آ میرے ہاں کیوں نہ ہو میرے بچے کیا کریں گے جائیں گے وہاں دیکھیں گے اور میں تو انفیورٹی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا فلا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو تم مسابقت کر رہے ہو دنیا میں جستجو ہے کہ خوب سے ہے خوب تک کہاں ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تک کہاں تو یہ مسابقت تمہیں دنیا میں نہیں دین میں کرو جنت کے حصول کے لیے کرو سابقولا مغفرت میں رب کو ایک دوسرے سے آگے نکلو مسابقت کرو دوڑ لگاؤ کس چیز کی طرف اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے ارض و والارض جس کا پھیلاؤ ہوگا جو آسمان اور زمین کا ہے بعض جگہ پر سماوات بھی آیا ہے میرا گمان یہ ہے اللہ عالم کہ جو پہلی جنت بنے گی نجر جس کو کہا گیا وہ تو اسی زمین پر ہوگی لیکن پھر اب مراتب کے اعتبار سے جیسے کہا گیا کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے لیکن اہل ایمان کے لیے دروازے کھلیں گے یہ جو ارب ہرب گیلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسیز میں کتنے سولر سسٹم ہوں گے اور کتنے سولر سسٹم میں کتنی زمینیں ہوں گی اتنی ایسی زمین بھی تو ہوگی نا جیسی بالکل ہماری زمین ہے ہر سولر سسٹم میں ہوگی اپنے سورج سے اتنے ہی فاصلے پر جتنے فاصلے پر ہماری زمین ہے یہ ساری جو اللہ نے تیار کر رکھی کس کے لیے یہ ہے کہ جو اہل جنت کے لیے وہاں جانے کے لیے ہمیں کوئی راکٹس کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا جیسے کہ دیورئی آتے ہیں ساتویں آسمان سے زمین پر آتے ہیں محمد رسول اللہ ایک مرتبہ زمین سے ساتویں آسمان پر ہوا آئے ہیں ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ جو بھی ہمیں سے کچھ نصیب ہوگا کون کون سے جنت کا پھیلاؤ ہے پورے آسمان اور زمین کے برابر او تک یہ نظین عامن وہ تیار کی گئی ہے سواری گئی ہے فرنش کی گئی ہے اعداد کہتے ہیں کسی چیز کے لیے کسی چیز کو تیار کرنا استعداد اسی سے بنا ہے فلاں میں بڑی استعداد ہے اعداد باب افال ہے تیار کی گئی ہے سواری گئی ہے فرنش کی گئی ہے ڈیکوریٹ کی گئی ہے وہ اتنے کلدین آمنو بلّہ وروسول ان کے لیے ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور رال کے فضل اللہ یوتی ہے بندی شاہی اللہ کا فضل ہوگا جس کو بھی چاہے گا دے گا وہ اللہ فضل العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے اب ایک اور رکاوٹ جو ہوتی ہے اس راستے پر چلتے ہوئے راستہ یہ کیا ہے اس کی ہدف آگے آ جائے گا جہاد اور قتال اور انفاق کس کام کے لیے ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہوگا جو آگے آئے گا لیکن ایک اور رکاوٹ جو آتی ہے یہ تکلیف آ جائے گی یہ مصیبت آ جائے گی یہ مشرہ پیدا ہو جائے گا یہ مشکل ہو جائے گی یہ سارے خوف مل نکم مش منل خوف اے ول جو منل امبال لا ام فِي أَنفُسِكُمْ انف سے مِنَ الَّذِينَ وم الْكِتَابَ قبل قَبْلِكُمْ الزین اشرک سیرا كَثِيرًا تو جائے گا اب اس کے لیے بتایا کہ بہت بڑا نسخہ دیا جا رہا ہے ماں صَابَ امن مصیبت فِي فل قرض والا نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی آزمائش کوئی رنج رنج چیز تکلیف دے خے مگر اللہفی کتاب ملک جی. چاہے وہ مصیبت تمہاری اپنی جان پر ہو یا پوری زمین پر ہو وہ بڑے پیمانے پر آیا سیلاب آیا زلزلہ آ گیا ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں آیا ایکسیڈنٹ کے اندر مجروح ہو گیا کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ماں صاحب اپنی مصیبت پھر اگن ملافی انتوں سے کیوں اللہفی کتاب انکم نب رہا وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں انہ یہ سیل اللہ پر بہت آسان ہے اللہ کا علم جو ہے اتنا محیط ہے ما کانا و ما یکون کو کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے علم میں تو پہلے سے موجود ہے تو تم اسے بڑا عجیب سمجھو گے بہت مشکل سمجھو گے اللہ پر یہ آسان ہے یہ بات تمہیں کیوں بتا دی گئی اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے لیکا سو علام فاطق ہوں تم افسوس نہ کیا کرو مایوس نہ ہو جایا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے ہماری سے دنیا سے کوئی چیز اگر ہاتھ سے نکل گئی موقع ہاتھ سے نکل گیا اب بیٹھ رہے پشتا رہے ہیں پیچتاب کھا رہے میں اگر اس پر یہ کام نہ کرتا سیدھا چلا جاتا تو میرا کام بن جاتا یہ نہ ہوتا اس نے یہ کام رکاب اگر ڈالی ہوتی تو یہ میرا کام بن جاتا سوائے وہ پیچتاب کیوں کچھ حاصل اور جسے یقین ہے یہ ہونا ہی نہیں تھا میرے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ طے نہیں تھی بس پاتا ختم مو اور اس کے میرے ہاتھ سے نکل جانے بھی میں کوئی خیر ہے اصال تو ہوں شعی ال بہ و شرو الکم اصال تک رہ شیر القم اللہ تعالم تو جانتا نہیں اللہ جانتا ماں صابم مصیبت ان قبلہ اللہ کی کتابیں قبل النب رہا اللہ ما فاتکم ولا جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترائے مت کرو اس لیے کہ وہ بھی آزمائش ہے جو دیا ہے تمہیں اس میں آزمائش ہے اس کو اکاؤنٹ فال کرنا پڑے گا وہ لائبلٹی ہے آپ کو معلوم ہے بیلنس شیٹ جب بنتی ہے تو جو کیپٹل ہوتا ہے وہ لائبلٹی اس کے کھاتے میں آتا ہے اتنا مال تھا تمہارے پاس اب بتاؤ گا کیا کیا تم نے اس میں تو اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ لائبلٹی ہے اس کو اکاؤنٹ فال کرنا ہوگا قیامت کے لیے تمہیں اتنا مال دیا تھا میں نے تمہیں کیا, کیا؟ تمہیں اتنی زہانت میں نے دی تھی تم نے کہاں لگائی یہ سراہیت میں نے دی تھی کی دنیا بنانے میں یہ آخرت بنانے میں باطل کے نظام کی چاکری کرنے میں آئی ایم ایف کی سروس ہو رہی ہے اتنے بلین روپے تنخواہ مل رہی ہے ٹھیک ہے چاکری کس کی ہو رہی ہے کس کے نظام کو چلانے ہو کس کی رس میں گھوڑے بن کر جٹے ہوئے ہو فور پہ نہیں بال وہاں ہمیں فخر ہوتا ہے فلاں سے ولڈ بینک کے اتنے ہونے پر پہنچ گیا ہمارا عزیز اور ہمارا کس کی چاقی ہو رہی ہے جب بن گیا انگریز کی فوج میں انگریز کی فوج کیلا کاما فا تکم ولا تفرہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے نکل جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اطراع نہ کرو سوچا کرو بلکہ امام احمد ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ ہوا تھا کہ جب وہ خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا تو جس زمانے میں کہ ان پر اعتاب ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے جیل میں تھے مارا جاتا تھا کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے اب وہ کہنے کو تیار نہیں تھے کہتے ہیں ایسی ایسی ماریں پڑی ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑے تو وہ بل بلا اٹھے کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے اس کے بعد حکومت بدل گئی اب جو نیا خلیفہ ہے اس کی رائے کچھ اور ہے وہ خلق قرآن کا مسئلہ دفن ہو چکا اب جو خلیفہ ہے اس کا این آیا ہے اشرفیوں کے کچھ تھیلیاں لے کر کہ یہ اس بادشاہ نے خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجی اب روپڑے ماما جب نمبر اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں یہ آزمائش بڑی سخت ہے خطاب دے دے کر انگریزوں نے جو جو غداریاں کروائیں پھر خطاب ملتے تھے نا آنگریزی مجسٹریٹ بنتے تھے لیکن کرتے کیا تھے وہ اس قوم کے اندر انگریز کی اس حکومت کو چلانے اور اس کے پاؤں مضبوط کرنے اور جمانے کی جدوز ہو کیلا کاسو لاما فاتکم والا کفرہ بے ماں آتاق اللہ اللہ یب بک اللہ فخور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے اللہ دینا جب خرون اور ظاہر بات ہے کہ جو مال کے اوپر اترائے گا وہ مال کو سنبھال کر رکھے گا اسی کی بنیاد پر تو ہے اس کی اکڑت لذینا یب فلول اب یابر جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں کہ میاں ذرا ہاتھ روکو روک کے رکھو کیا کر رہے ہو تمہیں دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ہاں چار بیٹیاں بھی ہیں ان کے ہاتھ میلے کرنے ہیں کہ نہیں کہاں تم اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے ڈر پہ ہو گئے محمد یتول فیم اللہ الغنی الحمید اور جو کوئی رخ پھیر لے گا منہ موڑ لے گا اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے اسے کسی کے احتیاج نہیں ہے وہ ستودہ صفات ہے اب آ گیا کلائمیکس اس سورہ کا یہ آج کے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے دین کا کانسیپٹ ہمارا کیا ہے حکومت انگریز کی ہو ہوتی رہے ہمیں کیا نمازیں پڑھنی روزے رکھنے بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم نے انگریز کے دور میں کہا تھا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے انگریزوں کو ہمارے حاکموں کو تشویش ہو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے ہمیں وہ روکتے نہیں نمازیں پڑھو گاڑیاں رکھو روزے رکھو حج کرو انگریز روکتا نہیں جس پر پھر علامہ اقبال نے تھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کا آزاد ہے کیا قرآن کا قانون نافذ ہے وہاں تو قانون فوجداری ہند ہے داطہ دیوانی ہند دا دیوانی ہے داطع فوجداری کس کا انگریز تھا کس کا قانون اصل میں دین کا جو تصور تھا وہ ہمارا بگڑتا بگڑتا تنگ ہوتا ہوتا سکڑتا سکڑتا پروٹ ہوتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے کہ چند ریچوئلز ہیں چند رسومات ہیں بس وہ تھے باقی جو ہو سو ہو یہاں ذرا اس آیت کو آپ دیکھیے ایک تو یہ کہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ ہمارے تصور دین کو چیلنج کرنے والی جھجوڑنے والی دوسرا یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی ننگی تریا انقلابی عبارت کہیں آپ کو نہ مل سکے جو اس ایک آیت میں اور دھکے کی چور درنیہ کے ساتھ ناٹ کیو انگ دی ورس لائک کھل کر بات کی غور کیجیے کہ گھر سمجھیے لقد ارسلنا رسولنا بل ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ وہ انزلنا معمول کتاب اول اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری میزان اتاری یہ سب کچھ کس لیے کیا لے یقوم بل قسط تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ قرآن اس لیے اتارا کہ اس کی قرآن خانی کی مجلس ہو جائیں یا قرآ کی محفلیں ہو جائیں یا خطاسی کی نمائش ہو جائیں اللہ, اللہ خیصل چالیس من کا قرآن ہم نے لکھ لیا ہے سونے کے تاروں سے بڑے بہت تیر مارا ہے قرآن اس لیے نادل ہوا تھا نظام کسی اور کا قانون پہ راضی اوروں کے مولانا ماہول قاندی صاحب کا جو شیر تھا یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی اور روکے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ویسے بھی رلایا جاتا ہوں تو قرآن اس لیے تو نہیں آیا قرآن تو آیا جو نظام لے کر آیا اسے قائم کرو جو نظام لے کر آیا اسے نظم کرو جو شریعت لے کر آیا اسے نافذ کرو اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں عمرے کرتے رہو ہر سال باقی سارا دھندا سودی کاروبار دین دین جو ہے بلڈنگیں بناؤ ایس کرو ہاں عمرہ کراؤ گنگا نہا آیا جیسے ہندو پاک ہو گیا ایسے عمرہ جو ہے کرا ہے پاک صاف ہو گیا یہ ہے آپ کا دن آج کا دین غور کر لیجیے اس کو نظام یاد لوک پھر ذرا نوٹ کیجئے اب تو چونکہ ہم ترجمہ کو کرتے ہوئے کہا تک آخری تک پہنچ گئے ہیں آل عمران میں فرمایا اللہ کیا ہے کامم بالقسط سورہ سورج میں فرمایا مسلمانوں تمہیں کسی میں نے اٹھایا ہے یا ایو یاد نام کو بلکست شوہدا لدم انصاف کو قائم کرنے والے بن کھڑے ہو سورہ وائدہ میں فرمایا یا ایو یو نجی نامو قوامین کموامین شوہدا بلکست پھر سورہ شورا تو ابھی بڑی ہم نے دائیا دور نہیں ہوئی حدور سے کہا گیا کہ کہہ دو وہ عمر تو لے آ دینا مجھے حکم ہوا ہے تمہارے ماں بہن اب لوگ قائم کروں میں صرف باز کہنے نہیں آیا اللہ النظی انضل الکتاب ابل حق یہ بھی آئے سورہ شورا میں ہم پڑھ چکے ہیں وہی کتاب اور میزان کا لفظ یہاں بھی آ ہے لقت الصلنا رسول اللہ بل بیہ وہ ان کتاب ولمیزان الناس و یہ عدل جو قرآن لے کر آیا یہ نظام عدل ہے عدل و قسط ہے پھر وہ ہم پڑھ چکے سورہ میں اور یہ عادل کتاب لسم علا شہیم جیل اب محض ال رب کو کہہ دیجیے نبی ان سے اے کتاب والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تو کو اور, انجیل کو اور جو کوئی تمہاری اوپر نازر کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا یہاں لفظ قرآن رکھ کر دیکھیے اور یا قرآن لشم والا سے رہتا تو قریب القرآن امام عمدہ میرے کو والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں یو ہیو نو فیس ٹو ٹاس ٹو ہم سے دعائیں مانگ رہے ہو ہم تمہاری دعائیں تمہارے دھی پر دے کر ہیں تم نے وہ قرآن ناسک کیا یا اس کی تلاوت کی تلاوی میں سن لیا پورے رمضان میں قرآن تو بڑا تیر مانگ لیا خرف نہ سمجھاؤ لقد ارسل رسول اللہ بلبینات ونزلنا باہم القطب اب المیزاد القوم ناس البل قسط اور عدل کے راستے میں تو رکاوٹ ڈالیں گے وہ لوگ کے جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جاگیردار کا بھی چاہے گا کہ جاگیریں ختم ہو جائیں وہ تو ٹیکس دینے کو تیار نہیں آپ کہتے جاگیرداری ختم ہو جائے ہاں تو ہو سکتا ہے سبھی جاگیردار شریف النفس سرمایہ دار ایسا ہو سکتا ہے شریف النفس لیکن شاد ہوگا وہ کوئی کوئی ہوگا اکثر و بیشتر تو نہیں ہوگا اب بکر بھی ایمان لے آئے تھے اونچے تب سے تھے اس بعد بھی ایمان لے آئے تھے اونچے تب کے سے تھے اکثر و بیشتر تو نہیں اکثر و بیشتر تو ریزلٹ کریں گے رزلٹ کریں گے سٹیٹس کیوں چاہیں گے وہ چاہیں تو نظام کرنے کوئی تبدیلی نہ آئے ہمارے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہے ہمارے انٹرسٹ سے انٹرسٹ ہمیں ان سے پرولیج ملی ہوئی اس نظام سے نظام بدلے گا تو ہم گئے ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے وہ حدید سی ہے شدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے یہی ایک ہی آیت چل رہی ہے دوسری آیت نہیں ہے یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اڑیاں ترین یہ عمارت ہے انقلاب کے لیے کچھ سر کچلنے پڑتے ہیں ورنہ نہیں انقلابات اور اس میں کوئی ریگریٹس نہیں ہے اس میں کوئی معدلک نہیں ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وار پستیس اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیومن رائٹس کے لیے ہم حملہ کر رہے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا اپنے تصور ہے عدل انسانی کا تصور ہے اس کے لیے تم طاقت بھی استعمال کر رہے ہو لوگوں کا گھیراؤ کر رہے ہیں انہیں آئسولیٹ کر رہے ہیں سیکشنز لگا رہے ہیں کیوں کہ تمہاری مرضی کے مطابق نظام انہوں نے کیوں نہیں بنایا تو اہل ایمان کو اللہ نے ایک نظام دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے بادل وس پر منگنی اس نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ اگر طاقت بھی ہوگا تو استعمال کریں گے ہاں طاقت نہیں ہے جو ٹھیکے پڑے ہوئے اس میں یہ طاقت فراہم کرو دعوت دو لوگ جمع ہو اس کے لیے تن بن لگانے کا عہد کرے ان کی تربیت ہو محمد رسول اللہ کیا کر رہے تھے مکے میں بارہ برس تک وہ آپ نے طاقت تیار کی وہ طاقت جو ہے پھر کوڑا بن گیا جب تو کوڑا دے کر مارا ہے باطل کے اوپر بل نقظ بالحق بلحق باطل فیل باغ ہم باطل کے اوپر حق کو مارتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے فائضہ ہوا ظاہر یہی ہوا لیکن اس دوران میں اس پروسس میں اہل ایمان کو جانے نہیں پڑیں گی تکلیفیں جھیلنی ہوں گی گھر بار چھوڑنے ہوں گے جان و مال کے نقصانات برداشت کرنے ہوں گے یہ ہے انقلابی عمل والد اللہ حدید سی ہے باسم ہم نے اتارا لوہا اس میں بڑی جنگ کی صلاحیت ہے ہتھیار بنتا ہے منافے منافع للناس لوگوں کے لیے کچھ اور منفاق بھی ہے اصل میں تو یہ تروال اور نیزے اور ڈھال کے لیے ہے باقی یہ کہ چمٹا پھکنی اور توا بھی تم نے بنا لی ہے چلو کوئی بات نہیں اب تو وہ چمٹا پھکنی اور توے کا دور بھی گزر گیا بھلے یاد امن گواہ منگن سرہ اور سرہو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ کمادار بندے لوہے کی ہاتھ کو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیر میں ہونے کے باوجود دین اللہ کا ہے اور اسے غالب کرنے کے لیے جو اللہ کے بندے میدان میں آ گویا کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں یا یو اللہ دین امرو کو انسار اللہ اضر کے دین نافذ کرنا قائم کرنا فرض منصبی محمد رسول اللہ کا ہے بالخدا رسول نے کُل جو ان کے انسار بن گئے مددگار بن گئے وہ اللہ کے مددگار رسول کے مددگار یہ مضمون جب آئے گا ابھی لکھل کر اور اس ایک آیت کی شرح سمجھ لیجئے کہ جو سورہ سخت میں آئے گی اس لیے کہ یہ جو آیا ہے وہ یہ جمع کا چیز ہے لقد ارسلنا رسولنا بل رسولوں کو بھیجا اور تین چیزیں دے کر بھیجا بنا کتاب اور میزان لقد ارسلنا رسولنا بل دیکھ وانزلنا ونزلہ معمول کتاب نمبر دو ویزان نمبر تین تاکہ عدل پر قائم ہو حضور کے بارے میں اب آیت آئی ہودی ارسلہ رسول بل خدا و بلحق دو چیزیں دے کر بھیجا تھی اس لیے نہیں کیا مطلب بلات اور الہدا ایک ہو گئے ہیں کتاب اور موجودہ ایک ہو گئی قرآن ہی موجودہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریڈیوس ہو کر تین چیزیں محمد کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم دو رہ گئی ہیں الہدا اسی میں قانون ہے کتاب ہے اور یہی موجودہ ہے محمد رسول اللہ کا موجودہ یہ ہے ہاں میزان مکمل ہو کر دین حق کی شکل اختیار کر چکی ہے میزان عدل و قرست اب دین حقی ارسلا رسول یہ سورہ صف کی برکزی آئے ہے جو آگے آ جائے گی